تیسری چیز امانتیں ہیں اور وصیتیں ہیں کہ ان ام امانتوں کو لوگوں کی اگر ام امانتیں کچھ رکھی ہیں تو ان چیزوں کو لکھ دے اور ان چیزوں کے لیے طے کر لے اور یہ ساری چیزیں زیادہ, زیادہ زور تو امانتوں کے معاملے میں قدیم فکہ دیتے ہیں زور زیادہ کیونکہ اس زمانے میں بڑا وقت لگ جاتا تھا ہمارے زمانے میں بھی بہرحال امانتوں کو ویسے بھی لکھ کے رکھ دینا چاہیے اس لیے کہ آدمی کا پتا نہیں کس لمحے کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو بعد والے اس چیز پہ جھگڑتے نہ رہیں اور استخارہ بھی کرنا چاہیے کہ اپردگار حج کے لیے کس تاریخ کو جاؤں دو چیزیں ہیں ایک تو ہے حج فرض اور فرض حج کے لیے یہ استخارہ کرنا چاہیے کہ اللہ کس تاریخ کو جاؤں کن کن لوگوں کے ساتھ جاؤں گروپ کون سا جائن کروں یہ چیزیں ہیں جو استخارے کی ہیں اللہ سے مانگتا رہے کہ اللہ تعالی خیر اس کے مقدر میں فرمائے اور دوسری چیز ہے نفل حج تو حج جب نفل ہو تو پھر حج کے لیے بھی استخارہ کرے کہ حج کروں گی یا نہ کروں دونوں میں فرق آپ سمجھیں اگر فرض حج ہے تو پھر یہ استخارہ نہیں کرنا کہ حج کروں یا نہ کروں حج تو کرنا ہی کرنا ہے فرض جو ہے اور اگر نفل حج ہے تو استخارہ کرنا چاہیے کہ اللہ یہ حج کروں نفل یا یہ پیسے کسی اور کام میں سر کر دوں پر میں حج کروں یا اللہ یہاں اس محلے میں تیری تیرے بندے کچھ رہتے ہیں جن پہ قرض بہت ہو گیا ہے اور ایک لاکھ اگر میں دو آدمیوں کو دے دوں تو دو دو آدمیوں کا قرض اتر جائے گا خدا بندہ یہ کروں یا یہ کروں یوں استخارہ کرنا چاہیے اگر نفل حج کر رہا ہے تو یہ استخارہ کرنا چاہیے کہ اللہ یہ کام کروں یا اے اللہ ایک لاکھ روپیہ مسجد میں جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں مسجد میں سردی گرمی کا بندوبست نہیں ہے اور, اور مسجد کے ذمہ قرضہ ہو گیا ہے خدا اس مسجد میں ہیٹر لگوا دوں اس مسجد میں اے سی لگوا دوں تاکہ لوگ اطمینان سے تیری عبادت کریں یہ زیادہ ضروری ہے کہ یہ ضروری ہے کہ میں حج کر لوں نفل ہے حج اور ادھر یہ چیز ہے کس چیز کو ترجیح دوں ایسی چیز جب نفل حج ہو جائے تو خود حج کے لیے بھی استخارہ کرنا چاہیے کہ کیا چیز اللہ کو خوش کرنے والی ہے کیا چیز اللہ کو راضی کرنے والی ہے آہ آہ یہ جو دین ہے یہ اپنی خواہشات کی تسکین کا نام نہیں اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظم زندگی سکھائی ہے ڈسپلنڈ لائف ہے ایسے تھوڑے یہ ہے کہ جو جی میں آیا بس کر لیا حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے ساتزادے کو دیکھا تھا گوشت بڑا ٹکڑا لے کے گھر جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ خیریت آج کچھ مہمان وغیرہ ہیں اتنا گوشت لے جا رہے ہو انہوں نے ارض کیا کہ حضرت جی میں یہ آئی کہ گوشت لاتے ہیں تو حسط عمر رضی اللہ عنہ کا سبحان اللہ یا کوئی کام کرنے کے لیے بس یہ دلیل کافی ہے کہ تمہارے دل میں آئی اور تم نے اٹھ کے کام کر لیا اور ارشاد فرمایا ہفتے میں دو مرتبہ سے زیادہ گوشت کھایا کرو دل سخت ہو جاتا ہے ہفتے عمر رضی اللہ نے اپنے صاحبزادے سے کہا تھا امیر المومنین رضی اللہ عنہ حیات ہوتے زندہ تو وہ دیکھتے کہ اب تم مسلمان جب تک ہفتے میں دو چھوڑ اکیس مرتبہ گوشت کھا لے اور چودہ مرتبہ تو کھا نہیں ہے روزانہ دو مرتبہ دوپہر اور شام کو تو کھا نہیں ہے اور اگر بس چلے اس کا تو ناشتے میں بھی گوشت صحیح ناشتہ کیا کرے تو اکیس مرتبہ جب تک نہ کھا لے اس کو چین نہیں ایسا ہے نا اور اس کے ساتھ ساتھ بے فکری ہے جو اصل مرض ہے پرواہ نہیں معاشرہ کدھر جا رہا ہے لوگوں کی حالت کیا ہو رہی ہے لوگ کس طرح ترس رہے ہیں اپنی ضروریاتی زندگی کو اور ان کو نفل حج کی پڑی تو نفل حج کے لیے یاد رکھیے استخارہ کرے حج کے لیے بھی کہ اللہ حج کروں بھی یا نہ کروں ہاں چار سال گزر جائیں پھر کر لے حدیث دوسری جگہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کو اللہ نے توفیق دی ہے حج کی اور چار سال گزر گئے حج کے بعد وہ ہمارے گھر نہیں آیا تو اس نے ہم سے بے وفائی کی تو چار سال بعد پھر اس پر عمل کر لے چلا جائے